اسی کو پوجتے ناؤ جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے بے شک کیا ہی برا مول اور بے شک کیا ہی برا رف